کسی عورت کی لاش ملے تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے ملی کہاں ہے وہ آباد میں ملی لالو کھیت میں ملی نیو کراچی میں ملی پورنگی میں لانڈی میں کون لوگ رہتے وہاں کون لوگ رہتے وہاں ظاہر جب مسلمان رہتے ہیں تو مسلمانی کی وہ میت ہوگی اس لیے کہ جب تک اس پر کوئی کفر کی علامت نہیں ہو کفر کی علامت کیا ہے یا تو اس کے قشقہ کا لگا ہو یعنی پوجا پاٹ کرنے کے بعد جو قشقہ کا لگاتے ہیں وہ لگا ہو یا کوئی لاش ایسی ملی جس میں جناب وہ سلیب پڑا ہو اس کے گردن میں ہار کے طریقے سے تو متعین ہوگا ہاں بھئی یہ عیسائی یہ ہندو ہے جب کوئی علامت نہیں اور علاقہ مسلمانوں کا ہے تو وہ لاش جو ہے وہ مسلمانوں ہی کو دی جائے گی